yeah uh -huh. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ کی آیت نمبر نو سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ شاء بارواں پارہ ہے قرآن حکیم کا سورہ سورت کا نمبر گیارہ ہے اور آیت نمبر نو سے دوسرے رخو کا آغاز الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن ادقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لييئوس كفور ولئن ادقناه ولئن ادقناه نعما بعد ضر امسسه ليقول لن ذهب السيئات عني یا ربر عالمی سلحود کا مطالعہ کر رہے ہیں مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات اس صورت میں ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں پیغمبروں کے واقعات کا سلسلہ تفسیر سے ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا کلام ہے اس میں انسان کی ایک کمزوری کہ نعمت ملے تو پھولے نہیں سماتا اور ذرا تکلیف آ جاتی ہے تو اس کے اندر پریشان ہو جاتا ہے یا تکلیف آئی تو چلاتا ہے نعمت ملی تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے یہ جو کمزوریاں انسانوں میں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے گو کہ ایمان والے افراد کے لیے ان کمزوریوں پر قابو پانا ممکن ہے ایمان وہ دولت ہے جن کمزوریوں پر قابو پانا سکھاتی ہے بندے کو اس کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا چاہتا ہے سورہ نو ولی ادخ نر انسان امن اور رحمت اور اگر ہم انسان کو ابھی طرح سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو من پھر وہ اس سے ہم چھین لیں ان نہ کفور تو بے وہ مایوس ہو جاتا ہے نا شکرہ ہو جاتا ہے ضرورت نعمت ملی ہوئی ذرا تکلیف آئی نہ شکر ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے بلائن ادا خنا ہوں نہ اور اگر ہم اسے سختی کے بعد آرام کا مدد چکھائیں مست وہ سختی سے موچی تھی لیکن ضرور کہے گا مجھ سے تو میری برائیاں جاتی رہی میں تو بڑا زبردست ہو گیا کیا ہی بات ہے جی ان نہ فری فخور بے شک وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے یعنی فخر جتانے والا یہ کمزوریاں انسانوں کی ان کو رکھا ہے اللہ نے ہم میں مگر یہ کنٹرول ہیں ایمان والے ان پر قابو پا سکتے ہیں اسی میں میرا اور آپ کا امتحان ہے چنانچہ آگے فرمایا اللہ اللہ صبر سوائے ہو کہ جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے نیک امال مراد صبر وہ ایمان والوں میں ہی ہوگا ان کیفیات، ایمان کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کمزوریوں پر قابو پانا ممکن لہم آجرون یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے ما یوحا تو اے نبی علیہ کیا اس وحی کا جو آپ پر کی گئی ایک حساب چھوڑ دیں گے مراد ہے کہ ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یہ ذکر آگے آ رہا ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ بھی ہوتا ہے اقوع کہ ہیں لنا کنزم ان پر کچھ خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا اوجہ ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا ان نما نظیر آپ نظیر یعنی ڈرانے والے رسول ہیں اللہ کلی شعیو وکیل اور اللہ ہر ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے ڈرانے والے سے مراد اللہ کے آداب سے ڈرانے والے رسول ہیں مراد یہ کہ وہی فرمائشی بات کو خزانہ آتا یہ تو ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا اپنا. معاذ اللہ، معاذ اللہ کو خزانہ ہوتا کو فرشتے آتے کو پروٹوکول کا معاملہ ہوتا وہی روش جو فرمائشی موجودوں کے حوالے سے سورے العام میں ہمارے سامنے آئی تھی اسی کا تھوڑا سا تذکرہ ہے اب قرآن کے چیلنج کے بارے میں تذکرہ اب یقینا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگاتے ماض اللہ کلفا بیعشری صور مثله مفتریات مفتر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجے چلو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے اؤ بنا کر لے اؤ بدعومن استعتو من دون اللہ اور جس کو تو مدد کے لیے بلا سکتے ہو اللہ کے سوا تم صادقین اگر تم سچے ہو موضوع علیہ بھی آیا یہاں 10 صورتوں کا ذکر ہے سور یونس کی ایت 38 میں ایک صورت کا بھی ذکر آیا تھا فیلم یسجیب لكم پسگر یا آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں فعلم تو جان لو انما بے شک یہ تو اللہ سبحانہ سال کے علم سے نازل کیا گیا یعنی قرآن وہ اللہ اللہ اور بے اللہ کے سوا کوئی معربود نہیں فہل ام مسلمون بس کیا تم فرما برداری کی رویش اختیار کرتے ہو کے نہیں ایک چھوٹا سا نقطہ سن لیجئے گا کچھ سوالات بھی میڈیا پر اور علماء کے پاس آتے رہتے ہیں اور ذہن خراب ہو رہے ہیں یہاں کتنی صورتوں کا ذکر ہے ابھی دس اور سورہ یونس میں آئے تو اڑتیس میں کتنی سورت ایک اب کوئی آپ کو لوجی قرآن میں تو تضاد ہے بھائی تضاد نہیں ہے کانٹروڈکشن نہیں ہے اللہ نے گریجولی چیلنج کو آسان کیا پہلے کا پورا قرآن لے آؤ تمہاری زبان ہے نا عربی اچھا یہ ممکن نہیں چلو دو سورج لے آؤ چلو یہ صورت لے آؤ چلو یہ صورت سے ملتی جلتی صورت لے آؤ اب اس طرح کے کنفیوژ بڑے مارکیٹ میں بڑے پریشان بھی ہمارے بنائیں ہم اپنا اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی ہوں سب ہیں کہ یہ گریجولی چیزیں آئی ہیں کانٹروڈکشن نہیں ہوتا اس کی ریکنسلیشن قرآن میں ہی موجود ہوا کرتی ہے اس کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے فال انتمسوں پس کیا تم اسلام کے رویش یعنی فرما برداری کے روش پر آتے ہو کہ نہیں نوف انھیں اعمال <سؤال> لهم فيها جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں پورا دے دیں گے دنیا دنیا خوب مل جائے گی جو صرف دنیا کا طالب ہے خوب مل جائے گی وہ فیھا لا اور اس میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں کی جائے گی اولئک الذین ليس لهم فی الاخره الا النار یہ بولو کہ جن کے لیے اخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا دنیا کے بندے بننا چاہتے ہو بنو خوب لے لو آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اللهم اجرنا من النار وحبی تمام صنع فیھا و ما خانیا ملون اور ضائع ہو گیا وہ جو انہوں نے دنیا میں کچھ عمل کیا اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ نابود ہو گیا جو کچھ عمال کرتے رہے اب بڑی پیاری مثال ہے ایک کانٹراسٹ کے طور پر افامن خان بھلا وہ کہ جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو وہ لوہ شاہد من اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو سیدھے راستے پر صاحب ایمان مومن بندے کی بات ہو رہی گواہ سے ایک مراد اللہ کی کتاب گواہ سے ایک مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ان کی تعلیم و مین قبل کتاب موسا امام و رحمت اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام اور رحمت تھی جب موسیٰ علیہ السلام کا دور جاری تھا تورات موجود تھی اسی سے ہدایت کا سامان اب بہادر قرآن ہے تو ایک وہ ہے جو صحیح راہ پر ہے کھلے راستے پر ہے ہدایت کے راہ پر ہے اللہ کی طرف سے شاہد بھی اس کے پاس ہے کیا وہ جو اور وہ دوسرا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کیا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ انداز کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں وم یفربی اور گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے گروہوں سے اہل کتاب کے گروہ بھی لیے گئے ہیں فلا فی مریت من اس کے بارے میں, میں مبتلا مت ہو جائیے گا ان نہ الحقی کا بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے حضور سے خطاب اور لوگوں کو سمجھایا گیا ومن ابین منی اللہ قریب اور اس سے بڑھتا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا جھوٹ باندھنے سے مراد غلط باتوں کو اللہ کی طرف معاد اللہ منصوب کرنا الاد ان لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ یقول اور کہیں گے گواہی دینے والے ہاں اولا الدین کرب و الا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا علی لعنت اللہ علت اللہ عالمین آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین کے لیے اللہ کی لانت ہے لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے اور اس میں کجی یعنی تلاش کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے یہ جائے گا ما وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے ما یہ بلوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ان سے وہ وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے جھوٹ ماندہ کرتے تھے جھوٹے معبودوں کو وہ بلکل بھول جائیں گے. لا زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں انہ بتو الا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کمال کیے یہ تیسری بات نوٹ کیجئے گا وہ اخ اقبت الاارب اور انہوں نے اپنے رب کے حضور آجزی اختیار کی عام طور پر دو ہی باتیں آتی ہیں آمن یہ تیسری بات آئی اس مقام پر وہ اخبت الارب یہ اخبات کیا ہے آجزی اختیار کرنا اپنی نیک پر اوپر کو ناز نہ ہو جائے عبادات کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو جائے ایمان لائے نیک امال کی اور آجزی کی رویش اختیار کی ڈرتے کہ پتنی عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہو کہ نہ ہو آجزی آجزی اللہ مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے انیس وارے میں سورف رقان میں پڑیں گے رحمان کے بندے ہونا زمین پہ بڑی آجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں یہ خاص مقام ہے. اس مقام پر یہ تیسری بات آئی وہ اخبت الاب <رَبِّهِم> اور انہوں نے اپنے طرف کے حضور آجزی اختیار کی اللہ کا صحاب الجن یہی لوگ جنت ہم اس سے کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد ایک کے ایک طور پر بات ہے. ایک موازنے کے طور پر بات بات ہے موازنے مسلقین دو فریقوں کی مثال ایسے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا مثال کہ یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں کیا جواب ہوگا جی بالکل نہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں جی نہ سننے والا سننے والا برابر نہیں ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نہ فرمان برابر نہیں مسلم اور کافر برابر نہیں جی نماز ادا کرنے والا اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے پردہ کرنے والی اور نہ کرنے والی حلال کمانے والا حرام کمانے والا اب مثالیں بڑھاتے چلے جائیے برابر نہیں ہو سکتے افلاد ادا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اب یہاں سے امبا اور رسول کا سلسلہ امبا نباؤن کی جبا امبا نباؤن خبر عن نبعل عظیم امبا الرسول رسولوں کی خبریں ان کے حالات یہی انداز سور آراف میں تھا یہاں حضرت نو علیہ السلام کا قصہ خاصی تفصیل سے دو رکو میں ہمارے سامنے آئے گا اور دیگر رسولوں کے واقعات جو پہلے ہم نے مختصر پڑھے اس میں سے کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی واقعات کے بارے میں یہ بھی نوٹ کیجیے ان کو بار بار دہرایا گیا ہر مرتبہ واقعات کا کوئی نیا پہلو کوئی نئی بات بھی سامنے آتی ہے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور, اور گوشے بھی واقعات کے حوالے سے کھلتے چلے جائیں ابنو علیہ السلام کا تذکرہ وَلَقَدَ نے فرمایا کہ پیغام کو پہنچانے والا اور اللہ کے آداب سے ڈرنے والا ہوں اللہ تعاب اللہ کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو انقاف آداب یوم علیم بے میں تم پر ایک بڑے دکھ دینے والے آداب سے ڈرتا ہوں بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یو عذاب اداب یومن علی دکھ دینے والا دن اس کا عذاب فقول قوم کے وہ سردار اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہوں سوائے وہ جو ہمارے معاشرے کے بڑے نیچ لوگ ہیں گٹیا وہ بھی بس سرسری طور پر تمہاری پیروی کی معذل <اللہ> یہ آپ کو حضور علیہ السلام کے دور میں مشکین کی ٹون بھی ملے گی ان کے سرداروں کے خاص طور پر یہی تو نو علیہ السلام کے دور میں ان کے قوم کے سردار تمہاری ماننے والے ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ان کی تو کوئی ویلیو نہیں نہ کوئی انٹلیکچل ہے نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی ایکسپرٹیز رکھنے والا ہے یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں اور وہ بھی سرسری طور پر انہوں نے تمہاری بات کو قبول کیا ہے نو یہ ہے بد کلامی جو قوم کے سردار کر رہے ہیں ومان اوالکم عالین بلنزوم نکم کا دبین اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیرت بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں معذلّہ ن علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اور آئیے تم علی خون من ربی بلا دیکھو اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے رحمت من ہی اور اس نے اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا فرما دی فاؤ علیکم وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہوں دلائل پیش کرتا ہوں تمہیں دکھائی نہیں دیتا ان الم کم ہاں تم لہا کیا تم سے زبردستی منوالیں جبکہ تم اس سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو زبردستی جبرن منوانے تو ہمارا کام نہیں وَيَا قَوْمِنَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ اور تو وَمَا أَنَا دور کرنے والا تو نہیں ہوں یہ ہر دور میں ملے گا آپ کو وہ لوگ کہ جو مالی اعتبار سے کچھ کمزور ہوں مگر ایمان قبول کر لیں اللہ کی نگاہوں میں تو بہت بلند لیکن دنیا پرستوں کی نگاہوں میں گھٹیا ہوتے ہیں وہ ان کا مداق اڑا کر دین کا ہی مذاق اڑاتے پیغمبر کا وہ مداق اڑاتے اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں انے کو اپنے سے ملاقات کرنے والے ہیں اراكم لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر اتر آئے من من میں۔ ان اگر میں ان کو دور کر دوں ایمان والوں کو تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے اف اللہ کیا تم غور نہیں کرتے یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ کی مان چکے ہیں کیا میں ان کو دور کروں تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا فرما تو پیغمبر رہے ہیں، سنایا جا رہا ہے ان کو فارمشقین کو ولا اقرم ان اللہ اور <سؤال> میں <سؤال> نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغ اور نم غیب کی باتیں جاننے والا ہوں ولا اقول اور انی ملک معاف کیجیے گا ولا اقول انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ولا عقول تذبری آئین حکم اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں میں یہ نہیں کہتا نہیں کہ اللہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ عالمافین جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کچھ کہوں ان کے بارے میں اس وقت بے شک میں نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گا یہ ایمان والوں کی پوزیشن کلیئر کی جاری ہے ان کی عظمت کا بیان پیغمبر پیغمبرن علیہ السلام کی زبانیں مبارک سے اچھا ایک اور نوٹ کیجیے گا بات یہ داستانے چل رہی پچھلے رسولوں کی انہیں داستانی محمدی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی مکہ کے سردار بھی صاحب اکرام جو غریب تھے ان کا تھے اور یہ داستان آپ کو ہر دور میں ملے گی کبھی ایمان والوں کے گیٹ اپ ظاہری سہولیا سادہ سا کپڑا پہنا ہوگا مذاق اڑا دیا جائے گا کبھی دین والوں کا لائف اسٹائل بڑا سمپل سا ہوگا مذاق اڑا دیا جائے گا کبھی وہ آخرت کی طلبگار ہے تو اپنے لونگ اسٹینڈرڈ کو لو پر رکھیں گے ان کا مذاق اڑا دیا جائے گا وہ دنیا کی چمک دمک میں زیادہ آگے بڑھنے کی فکر نہیں کریں گے ان کا مذاق اڑا دیا جائے گا یہ ٹول ہر دور میں ملے گی یہ رہنمائی ہر دور کے لیے بہرحال موجود ہے قالو یا نقد جاد ان لوگوں نے کہا کہ اے نو, تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا بہت سا جھگڑا کر لیا من پس وعداب لیاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو انما انہوں نے کہ دیکھو وہ تو صرف اللہ ہی لے کر آئے گا ان شاء اگر وہ چاہے گا وما انت بی بی تم آجز کرنے والے نہیں ہو وَلَا ان ان انسح لكم اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں ان کا اللہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے کل اختیار تو ہدایت دینے کا اللہ کے پاس ہے وہ ارب تمہارا رب ہے ترجاؤن اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے اب یقینا کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد مصفا علیہ السلام نے کو گھڑ دیا ہے کل ادبی علیہ السلام فرمائیے اجرامی اگر بالفرز میں گھر لیا ہے مہاد اللہ جس کا گناہ مجھ پر ہوگا نا وَاَنَ بَرِئُمْ مِمَّةُ تُجْرِمُونَ اور میں اس سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو ایک آیت میں نبی اکرم علیہ السلام کا تذکر آیا ہے کیونکہ حضور ہی یہ واقعہ سنا رہے ہیں لوگوں کو اب وہ واقعہ اگلی آیات میں پھر جاری ہے نو علیہ السلام کے تعلق سے وہ اویہ اللہ نو اور علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی ان نہ من قومی کا اللہ من قد آمن اب ہرگی صاحب کی سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اس سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا اب مہلت ختم ہوا چاہتی ہے فلاں اب اس پر بیما جو وہ کرتے ہیں اور جانے والے ہیں اب کشتی بنائی جا رہی ہے لوگ مذاق اڑائیں گے شکین ہاں یہ کشتی بنا رہو بھائی کدھر چلانی پہ لگیں گے کیا ہوگا دنیا پر ظاہر کو دیکھتے ہیں اللہ کا پیغمبر وہی کی تعلیم کے مطابق دیکھتا ہے سنیے کیا ہو رہا ہے وہ یسنا الفل اور نو علیہ سلام کشتی بنا رہے تھے بک الما مر عَلَيْهِ مِّن مِّن اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہستے تھے عام فرمایا ان منكم كما تسخرون اگر تم ہم پر ہستے ہو آش تو بے شک ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہستے ہو ہاں وہ ظالم کہتے تھے بھائی کہاں تم کشتی بنا رہی کے اندر کدر چلے گی کیا کرو گے اس کا اللہ کا پیغمبر اللہ کی وہی ہے آسمان سے بھی پانی برسنے والا تھا زمین سے بھی پانی ابلنے والا تھا اور کشتی میں جو سواد ہوگا وہی بچنے والا تھا پیغمبر حقیقت کو دیکھ رہا ہے دنیا پر دنیا کو دیکھ رہے ہیں ایمان والا وہی کی روشنی میں حقائق کو دیکھتا ہے اسے وہ بعد کی فکر کرتا ہے اٹرنل لائف کو سامنے رکھ کر اس کی فکر و تیاری کرتا ہے دنیا پرس جب دیکھتا ہے ایمان والے کو وہ آخرت کا طلب گا ہے اس کو کہتا ہے بے وقوف پاغال مذاق اڑاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کل کہ ایمان والے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جو سب سے بڑے بے وقوف تھے جنہوں نے دنیا کی آرزی تھوڑی سی زینت اور آرائش کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر دیا یہ موضوع آخری پارے میں سور متفقین کی آیت نمبر 34 میں آئے گا فلی حکون آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے اور کس پر دائنی آزاد تنور یہاں تک جب ہمارا حکم آیا اور تنور تن نے جوش مارا یعنی زمین سے تانی ابل پڑا کلفی اللہ قل ہم نے کہا کہ اس کشتی میں سوار کر لو ہر ایک کا جوڑا نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے کہ جس پر غرق ہونے کا حکم ثابت ہو چکا ومن آمن اور جو ایمان لائے اس کو بھی سوار کر لیں اور آ قرآن نے فرمایا وما آمن ماہوں اللہ کلی اور ان پر ایمان نہیں لائے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ بائبل کا بیان ہے ستر یسی افراد ایمان لائے برس ڈیوائڈ کر کے اگر آؤٹ نکالیں گے کیا نکلے گا تیرہ چودہ سال میں ایک بندہ لائے اللہ اکبر استقامت کے پہاڑ بنے رہے حضرت بہرحال جو غرق ہونے والا ہے وہ تو سوار نہ ہوگا بس گھر والے گھر والوں میں سے بھی ایک بیٹا وہ چار میں سے ایک بیٹا وہ نافرمان تھا بیوی بی نافرمان وہ بھی نہیں گئے وہ بھی نا کے ساتھ رہے ستر افراد اسی افراد وہ سوار ہوئے اور پرندوں کا جانوروں کا ایک, ایک جوڑا ساتھ رکھ نسل انسانی کا معاملہ بھی انہیں سوار لوگوں سے بڑھا ہے کبوفی بسم اللہ مجر اور انہوں نے کہا کہ اس میں سرار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے وہ اور اس کا ٹہرنا بھی ہے کشتی پر یا سمندری سواری ہم کبھی نے جہاز وغیرہ سمندری جہاز میں بیٹھے یا کشتی پر یا بوٹ وغیرہ چلے انگریزی میں اس طرح کر لیں تو اس میں کی دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ مجرے مر ان نوربی لغفور رحیم اللہ صحمۃ بہت بخشنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے وہیں تجریبی کل جیبال اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی لہروں میں چلی اللہ اکبر آسمان سے بھی خوب پانی برسا زمین سے بھی پانی ابل پڑا اس طوفان میں اب یہ اتنی بلند و بالا پر ہے اپنے بیٹے کو جبکہ وہ ان سے کنارے پر تھا یا کم اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا وَلَا اور کافروں کے ساتھ مت ہو اور کے ایک پیغمبر جو کہ باپ بھی ہیں بیٹے کے ساتھ مکالمہ سنیے اور اللہ کا تبصرہ بھی آگے آ رہا ہے توجہ فرمائیے گا ولاکرین کافروں کے ساتھ نہ ہو جاگا کہا میں کسی پہاڑ کی طرف جل پنا لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ لَا الْيَوْمَ من رحیم نُ علیہ السلام فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے سوائے اس کے جس پر اللہ خود رحم فرمائے وہ ہال بین المج اور ان دونوں کے درمیان موج۔ آدئی فخان من المغر عقی پس وہی یعنی بیٹا وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ اکبر وکیر ویا سماقی و کہا گیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے اور, آسمان تو بھی الما اور پانی کو خوش کر دیا گیا وقودی المر اور معاملہ چکا دیا گیا وسود علدی اور وہ کشتی جا لگی جودی پہاڑ پر وکیل اب القم المین اور کہہ دیا گیا کہ ظالمین کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جوڑی بات نہیں کی جا سکتی نواز آرک کے نام سے بہت کچھ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے لیکن ابھی احل علم کا دین اسلام کے علماء کا کوئی اتفاق نہیں ہو سکا لیکن اس کو اللہ نے ایک نشانی ایک اور مقام پر قرار دیا ہے تو شاید مستقبل میں کبھی اس پر اتفاق ہو اور وہ کشتی بھی بالفید سامنے کشتی پکچرز وغیرہ بہت مارکیٹ میں ان ہیں لیکن ابھی مفسرین کا, حاضر کا کوئی اتفاق نہیں ہوا اس سے خاموشی اختیار کی جائے گی نا دنو رب ہوں اور سے میرے, میرے گھر والوں میں سے ہے میرے میرے وادحم الحکیم اور بے شک اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تارے حاکموں سے بڑھ کر سب سے بڑا حاکم ہے نُ اللہ نے فرمائے بے شک کو تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے سگا بیٹا ہے سلبی حقیقی بیٹا ہے ریئل سن ہے اللہ کہتے نہ لئی من اہلک تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ان نہ عمل غیر, غیر بے شک اس کا عمل صالح نہیں ہے برا ہے خراب ہے فلاں ما صدا کا بھی علم بس اس ایسی بات کا مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ان کا مینل جاہلین من شک ن میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم نادان لوگوں میں سے مت ہو جانا سن رہے ہیں یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے پیغم کہہ رہے اللہ میرا بیٹا اللہ کہتا ہے یہ اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے کہہ رہے ہیں اللہ کہتے نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے اللہ کے ہاں خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں کل کے اعتبار سے دنیا میں تو حکام دیے گئے وہ تم پابندی کریں گے لیکن نجات کے اعتبار سے خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں اس کا عمل ٹھیک نہیں یہ تمہارے اہل میں سے نہیں اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ یہ فرما رہا ہے باقی کسی کی اوقات کو حیثیت ہے توجہ کرنی چاہیے ہاں الحمد ہم مسلمان ہیں ہمارے گھرانے مسلمانوں والے ہیں بہرحال ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل ہم کریں اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا مگر صرف یہ کہنا کہ خونی رشتہ خونی رشتہ خونی رشتہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نکاح جب تک ایمان کا ٹچ ایمان کی کا ایلیمنٹ ایمان کا جوہر اس کے اندر شامل نہ ہو جائے اللہ اکبر علم انہوں نے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تو اس ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں وہ من تعالیٰ اور اگر مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر نہ کیا تو پھر تمہیں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا وکیل اور کہا گیا کہ ہماری طرح سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ برکاتے ہوں وَعَلَى مِم مِم مَم مَعَكَ اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی رحمت و برکت ہو وہ امامت اور کچھ اور گروہ ہیں جنہیں ہم جلد یعنی دنیا میں ان کو فائدہ دے دیں گے پھر انہیں ہم سے پہنچے گا دردناک آداب اب حضور علی سلام سے خطاب تِلْكَ کا بن امبا الغئی بنوی ہا الی یہ <تصفح> غیر کی خبریں اینبی جب آپ کی طرح وحی کرتے ہیں ماں تلا قومی کا منہادہ من قبل فسبر نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے تو پس کیجیے یعنی اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی یہ سدیوں پرانے واقعات آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونا یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے اور اس میں بڑا سامان ہے اہل ایمان کے لیے جیسے کہ پہلے ذکر آ چکا فصبر تصبر کیجیے ان نرآبین بشک متقین کے لیے بہت عمدہ انجام ہے دوسری قوم ہے قومی آد جن کی طرح حرد علیہ السلام کو بھیجا گیا اب ان کا واقعہ ہے وہ الا عاد اقام ہدا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہد علیہ السلام کو بھیجا گیا قولیا قومی ابود انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ان تم تو صرف جھوٹ باندھتے ہو یا لا علیہ قوم میں اس تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یہ پیغمبر کی صداقت اور اخلاص کی دلیل ان اجریع اللہ, اللہ نے میرا اجر تو اللہ سلامت کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا افلا کام نہیں لیتے دور اس تم آسمان سے زور کی بارش بھی بھیجے گا تمہیں قوت پر مزید قوت بڑھا کر دے گا وَلَا مجرمین اور مجرم ہو کردانی نہ کرو کیا لفظ کیا گیا تھا پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں استغفار کی دعوت بھی شامل ہے یہ بھی فرما رہے حضرت حدود علیہ السلام نمبر دو استغفار کی برکات آخرت میں بھی ہیں استغفار کی برکات برکات دنیا میں بھی ہیں یہاں فرمائے طوبہ اور استغفار کا اہتمام کرو اللہ بارش میں عطا فرمائے گا قوت بھی تمہیں عطا فرمائے گا قوت بہت سارے اعتبارات سے وہ وسائل میں ہوگی اور جسمانی قوت بھی ہو سکتی او مجرم ہو کرو گردانی نہ کرو یا پاس کوئی دلیل لے کر تو آئے نہیں اور ہم چھوڑنے والے نہیں اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے کی وجہ سے وما نشر امید ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں ان نقل اللہ تعا کبابینا بس ہم تو یہی کہتے کہ تمہیں آسیب پہنچ گیا ہے بلکہ آصیب پہنچا لیا ہے ہمارے کسی معبود نے بری طرح سے یہ ہے قوم کی بد کلامی لگتا ہے کہ جم ہمارے معبودوں کا انکار کرو نا ان میں سے کسی نے تمہیں چھو دیا ہے کوئی آسب آ ہے یہی معاملہ حضور کے ساتھ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشقین پیشکشی کی اس میں یہ بھی تھی وہ کہتے ہیں یہ تمہارے پر کوئی آتا ہے نا اگر کوئی آصب بھوت وغیرہ تم تمہارے علاج بھی کرا دیتے معاذ اول اشد اللہ ہد علیہ السلام فرمایہ بے شک میں اللہ کو گگاہ بناتا ہوں شہدو ان تم بھی گوارہ ہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو من دون لا اس کے سوا میرے بارے میں تم جو چاہو تدبیر کر لو پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو انی تو اللہ ربی و ربی بے شک میں نے اللہ پر توقل کیا وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی مام دن اللہ آخنا سیت کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے جاندار مگر اس کی چوٹی سے اللہ اس کو پکڑنے والا ہے مراد ہے اللہ کے وہ قبضے میں ہے یعنی اگر کسی کے بالوں کو پکڑ لیا جائے کبھی یہ چھترول لگانے والے بھی کرتے ہیں اور گھسیٹا جائے تو بندہ پورا قابو کے اندر ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسری بات وہ فیزیولوجی والے بتاتے ہیں کہ یہ جو فور ہیڈ ہے دماغ کا اگلا حصہ اسی میں وہ جرائم کی پابندی پلاننگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ تو فیزیولوجی والے یہ نقطہ لے لیں وہ ان کو مبارک ہو چلے زندہ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں لیکن کیا ہے ہر جاندار اللہ کے قبضے میں ہے بچ نہیں سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان عربیہ اعلی سوات مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے اس جملے سے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کچھ سوچنے کے لیے مل جاتا ہے زیادہ نہ سوچے میرے عرف سیرے راستے پر سادہ سا ترجمہ تو ہو گیا مفہوم کیا ہے ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو رب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی یہ سادہ مفہوم ہے باقی گہرائی میں اترنا چاہیں تو پھر تفاصیر میں جائیے گا پھر ٹائم بھی نکالیے گا اس کے لیے اللہ ہمارے مفسرین پر رحم فرمائے کہ انہوں نے بہت سادہ انداز سے ہمارے لیے باتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے آسان کیا ان عربیہ مستقیم رب سیدھے راستے پر یعنی اس پر ہم چلیں تو وہ ہمیں مل جائے گا اس کی رضا مل جائے گی فہم طب تم رو گردانی کرو گے یعنی منہ پھیرو گے فخت اب لگ تو جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا میں وہ تمہیں پہنچا چکا وہ تخلیق ربی قومن غیر اور میرے رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے گا ولا نہ اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں ان اور رب آلی ان بے شک میرے رب ہر شے پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَا آمنوا معاوا برحمت مننا جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے دھو در اسلام کو جو ان کے ایمان مل اپنی رحمت سے بچا لیا جین غلیب اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا وہ تل کا اور یہ قومی آد کے لوگ تھے جاہدو بھی آیات انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا آس رسول اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی وہ تبا امرا کلینی اور ان کے پیچھے لگا دی گئی قیام اور روز قیامت بھی لانت ہوگی اندن کا فرو رب ہوگاہ ہو جاؤ کہ بشرک قومی آد نے اپنے رب کا انکار کیا اللہ قومی آگاہ ہو جاؤ ہن السلام کی قوم قومی آد پر لانت یعنی پھٹکار ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اب تیسری قوم حضرت صالح علیہ السلام کے قوم قوم سمود اس قوم کو کون سا موزہ دیا گیا تھا اونٹنی کا ماشاء اللہ وہ اللہ سمودہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا بھائی کیوں کہا گیا برادری کے فرد تھے اس تعلق سے بھائی کہا جاتا ہے خالیہ قومی احمد اللہ میں فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں من الارض فيها اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا پس اس سے بخشش مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو یہ دیکھیے اس صورت میں بار بار ذکر آ رہا ہے یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت استغفار توبہ چھوٹا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے فرق کیا ہے استغفار بخشش مانگنا توبہ ہے پلٹنا اس اللہ سے بخشش مانگنا توبہ ہے پلٹنا بخشش کن کے لیے جو اللہ کی طرف واقعات پلٹ آئے، اسی دونوں باتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں حضور علیہ السلام نے جو کلمات ربی من کل و کلبی الی ساتھ ساتھ ہے نا تو یہ ساتھ ساتھ دونوں دعوتیں ہمارے سامنے آ رہی ان اور قریب مجیب بے شک میرا بہت قریب ہے قبول کرنے والا ہے اب دیکھیے میں نے جیسا کیا یہ واقعات دہرائے گئے ہر مرتبہ کو نیا پہلو آتا ہے اور داسان محمدی کا بیان بھی چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی بات ارض کروں دو انیس کی باتیں بھی چل رہی ہیں سبحان اللہ اگر دو اکیس تک زندہ رہے تو دو اکیس کی باتیں بھی آپ کے میرے سامنے آئیں گی ورنہ اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ قرآن زندہ کلام ہے پہلے تو سنیے حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے مرجوا بولے اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان بڑی امیدوں کے مرکز تھے بڑی تم سے امیدیں وابستہ قبل اس سے اتنحان کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم اس کی عبادت نہ کرے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ان ننا لفی شک ما تدڑا ارے اور تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم بڑے شدید شبے میں مبتلا ہیں دو باتیں پہلی بات دوسری بات تو یہاں پر یہ آئی ہم تم ہمیں باپ دادا والی بات سے روکتے ہو ہمارے باپ دادا کے بیوقوف تھے جاہل تھے وہ تو پرستش کرتے تھے وہ سارا چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر ایک تو یہ قوم اپنے باپ دادا کی غلط روش کو چھوڑنے کو تیار نہیں پہلی بات دونوں نے کیا گئی تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے یہی بات حضور کے بارے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تمہیں کہا مشرقین بھی کہتے تھے اور یہ فیصلے بھی کر اب تم کیا باتیں کرو کر چالیس سال کے بعد بھائی حضرت نصب کیا جانے کا فیصلہ کب کیا تھا حضور نے پینتیس برس کی عمر تھی آغاز وہی کب ہوا چالیس برس تو اس قوم کے لوگوں نے بھی کہا بھائی تم تو بڑے اچھے آدمی تھے بڑی توقعات جی یہ تم کیا باتیں کر رہا ہو یہ حضور کا ذکر بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے کیا ہوتا ہے بھائی تو اچھا والا چل رہا تھا اس کیریئر کو چھوڑ کر یہ کیا تو مولوی بن گئے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے ہمارے آگے اور بھائی کسی اعلی کیریئر کو چھوڑ کر اعلیٰ ترین کیریئر اگر اختیار کر لیا تو ہم لوگ اس کو کامنٹس دیتے ہیں اس طرح کے بھائی اچھا والا تو جا رہا تھا کیا ہو گیا تجھے چکر میں پڑ گیا بھائی کیریئر کو چھوڑ دیا پروفیشن کو چھوڑ دیا اچھا بالکل ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے چار چار تیرے کلینک چل رہے تھے چار چار لوگ کا تو لابھ تو روز کے کما رہا تھا یہ تھی نے دو کم کیوں کر कर میں ریئل لائف بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کم کر دیا کہ مجھے اللہ کے کلام کو بھی سیکھنا سکھانا بھی دوسروں کو تو چار ہم اس لیے کر دی کہ بڑی مشین لگائے کمائی کی کون سی یہ والی یہ قرآن والی اللہ اکبر تو لوگ کامنٹ دیتے ہیں بچوں کا خیال کرو ذرا مستقبل کا بھی خیال کرو ذرا دیکھو ڈالر بھی ایک سو اکاون. ایک سو اکاون. ون ففٹی ون کا ہو گیا ہے مطلب خدا کا اللہ اکبر کبیر بڑی امیدیں تھی تجو کیا ہو گیا تجھے پاگل ہو گیا فیریٹک ہو گیا کیا ہو گیا کس چکر میں پڑ گیا یہ ہے کہ نہیں ہمارے ہاں بس تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا باقی کوئی کسی پروفیشن میں کیریئر میں ہے اس کی ہم نفی نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے اس کو فراموش نہ کیا جائے بس بیسٹ آف دا بیسٹ کو فراموش نہ کیا جائے اور کوئی اور زیادہ بولے گا تو ہم کہیں گے کہ حضور نے چالیس سال کے بعد کوئی تجارت نہیں کی کافی چلے آگے فرمائی اے میری قوم کیا تم دیکھو, بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے معاف کیجئے گا کال ایا قوم انہوں نے کہ اے میری قوم تم ان کن تو بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں رحمتن اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی فمائی تو اگر میں اس کی نا فرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا فما غیر تقسیم بس تم میرے لیے نقصان کے سوا کسی بات کا اضافہ نہیں کرتے قومی اور اے میری قوم ہاتھ ہی ناقت اللہ یہ اللہ کی اوٹنی ہے لکم آیتن یہ تمہارے لیے نشانی ہے فضر تقلف اور اللہ بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے ولا اور تم کسی برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا فياخذكم عذاب قريب پس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروها پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلا کر ڈالا فقال پس صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا في داركم ثلاثه ایام تو اپنے گھروں میں برت لو تین دن اور پس یہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے تین دن اور جو کچھ کرنے کر لو ذالک وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو نا قابل تکذیب ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی فَلَمَّا آمنوا برحمت پی جب ہمارا حکم آیا ہم نے اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان نوربتا غالب ہے ظالموں کو چنگاڑ نے آ پکڑا زور دار آواز رائے مفسرین کی ہے وہ فرشتہ چیخ مارتا اور اس طرح کا عذاب آتا سوریاسی میں بھی ایسے ایک عذاب کا تسکرا ہے یہاں بھی چیخ زوردار آواز فاس رہو فی دیار ان پس انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اونے پڑے رہ گئے کیسے گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ بے شکومی سمود نے اپنی طرف کا انکار کیا اللہ سمود آگاہ ہو جاؤ کے سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے وش وشتا کلین سوری باؤ رخم بو رخمت سُقِطَ دَاءٌ آتَهُمْ نُعِظَةٌ قَدْ جَاءَتْهُمْ نُعِظَةٌ لِرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي پپی هو بارکلو ہوا يجمعون